تو کیا جو اپنی رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپن خواہشوں کے پیچھے چلے